رب والصلاة والسلام سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اب بسم امباد الرحمن الرحیم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مندر چین کے ناظرین ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو احکام سے متعلق ہیں پچھلے سسلوں میں آپ جن آیات کے حوالے سے گفتگو سنتے رہے زیادہ تر آیات میں انفرادی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی جیسے نماز, نماز کا مسئلہ تھا اسی طریقے سے پچھلا جو سلسلہ ہوا تازی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت زیر بحث لائی گئی اور اس پر ہم نے گفتگو کی آج جس آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے بلکہ ہم تسلسل سے چل رہے ہیں سور ہی کی آیات کو لیتے ہوئے وہ آیات کے جو احکام پر مشتمل ہے تو آج جس آیت پر گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق کسی ایک مسئلے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قرآن کریم فرقان حمید کے اسلوب سے ہے اس کا تعلق اس ضابطے سے ہے جس پر بہت ساری آیات مبنی ہے آج جو آیت مبارکہ ہم نے بیان کرنی ہے وہ آیت مبارکہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جو شریعت متحرہ کے پس منظر کو بیان کرتی ہے اللہ تبارک وطالعہ احکام کس طرح بیان فرماتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج کا سلسلہ تفسیر سے زیادہ علم قرآن پر مشتمل ہوگا جی ہاں اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو زیر بحث لائی جاتی ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جن پر گفتگو کی جاتی ہے یعنی جن کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے اول تو تفسیر قرآن کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے کہ آیت کا اگر حکم بھی بیان کرنا ہے تو تفسیر کے بغیر تو اس کا جو وہ حکم بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا دوسرا جو ہے وہ جو حکم ہے اس حکم کی نوعیت اس حکم کے متعلق جو آکام کا تقاضا ہے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے جو تیسری چیز آتی ہے یا تیسرا فن آتا ہے وہ ہوتا ہے علم قرآن یعنی قرآن کے اندر کیا ضابطے استعمال ہوئے ہیں کیا علم استعمال ہوئے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے کن اصولوں کا جاننا ضروری ہے تو آج کی آیت مبارکہ بھی ایک ایسے ہی عظیم اصول پر مشتمل ہے کہ جس کا جاننا قرآن سمجھنے کے لیے قرآن فہمی کے لیے قرآن کے تدبر کے لیے بے حد ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کون سی آیت مبارکہ ہے فرحانك <تصفيق> راشمه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها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 یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آیت ہم بھلا دیں یا منسوخ کر دیں تو اس سے بہتر یا اس کے مساوی جو حکم ہے وہ لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے اس آیت مبارکہ کے تحت جن موضوعات پر آج گفتگو ہوگی آئیے سب سے پہلے تو ان موضوعات کی لسٹ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی کی آیت مبارکہ کے عنوانات نمبر ایک مختلف احکام کے تبدیل ہونے کی مثالیں نمبر دو نس کے کیا معنی ہیں اور ناسک و منسوخ الفاظوں میں کیا فرق ہے نمبر 3 پہلے حکم کے مقابل بہتر اور مساوی حکم سے کیا مراد ہے نمبر چار قرآن پاک میں نسخ کس کس طرح واقع ہوا پہلا نقطہ جس پر گفتگو کی جانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر مختلف وہ احکام ہیں جو تبدیل ہوتے رہے یہ بات اپنے پیشے سے رکھنا ضروری ہے کہ وہی کی دو اقسام ہیں ایک وہی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے دوسری وہی وہ ہے کہ جو احادیث طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بیان کیا کرتے تھے وہ یقینی طور پر وہی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے تو وہیں کی یہ دو قسمیں ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں اس میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے اور احادیث مبارکہ میں جو احکام بیان کیے گئے ان میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے تبدیلی احکام کے تعلق سے جن مثالیں ملاحظہ ہوں پہلے عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ایک سال تک عدت گزارے ایک سال تک وہ عدت گزارتی تھی لیکن پھر دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی دوسری آیت مبارکہ نے پہلی آیت مبارکہ میں موجود حکم کو منسوخ کیا اور یہ بات بیان کی کہ اب عورت کے لیے بیوہ عورت کے لیے جو عدت ہے وہ چار مہینے دس دن کی عدت ہے پہلے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لیکن پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا پہلے یہ حکم تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے وصیت کرنا لازمی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے والدین کے لیے وصیت کرے لیکن جب آیات میراث نازل ہوئیں تو وسیعت کا جو حکم تھا اقارب کے لیے وہ منسوخ ہو گیا بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا وسیع تلوارث وارث جو بن رہا ہو اس کے لیے تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی پہلے یہ وصیت کرنا لازمی تھا جب آیات میراث نازل ہوئیں اور ہر ہر وارث کا حصہ بیان کر دیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ تو جو پچھلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا وہ آیت تو باقی رہی اس آیت کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس آیت میں بیان کیا جانے والا حکم اس پر عمل نہیں کیا جاتا اسی طریقے سے آپ نے واقعہ مراج سنا ہوگا واقعہ مراج کے اندر کیا ہوا کہ پہلے حکم ہوا کہ پچاس نمازیں یہ امت مسلمہ ادا کرے گی ایک حکم دیا گیا لیکن بعد میں وہ حکم تبدیل ہوا اور بالآخر پانچ نمازیں اس امت پر فرض کی گئیں تو پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہوا اور اس کے بعد جو پانچ نمازوں کا حکم آیا وہ حکم برقرار رہا اسی طریقے سے شراب کو حرام کرنے کے معاملے میں مختلف مراحل رہے تدریجن جو ہے وہ دو سے تین کم از کم واسطوں کے اندر شراب کو مکمل حرام قرار دیا گیا اسی طریقے سے علما نے بیان کیا کہ جو سود ہے اس کو بھی تدریجن حرام قرار دیا گیا اسی طریقے سے پہلے یہ آیتمبار مبارکہ تھی بلکہ یہ آیتمبار کا قرآن پاک کا بھی حصہ ہے کہ کفار جو ہیں ان کے لیے ان کا دین ہے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے تو جب آیات جہاد نازل ہوئی تو اس آیت میں بیان کردہ جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا پہلے ایک حکم تھا اس کے بعد پھر دوسری آیات نازل ہوئی تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا اسی طریقے سے زانیوں کے متعلق جو عورت زنہ کر لیتی اس کے متعلق پہلے یہ حکم تھا کہ وہ تادم حیات قید رکھی جائے گی لیکن جب دوسری آیات نازل ہوئی اور مختلف حکم بیان ہوا تو پھر جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا اسی طریقے سے ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم موجود تھا کہ کفایت سے زیادہ جو بھی مال ہو وہ صدقہ کر دیا جائے لیکن جب آیات زکوٰۃ نازل ہوئی تو پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کیا جانے لگا اسی طریقے سے پہلے یہ حکم تھا کہ زانیاں سے جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے لیکن اس کے بعد دیگر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ذانیہ سے جو نکاح کی حرمت تھی وہ ختم کر دی گئی بلکہ ذانیہ سے خود جانے کا بھی نکاح ہو سکتا ہے اور غیر جانے کا بھی نکاح ہو سکتا ہے جبکہ شریعت متحرہ کی طرف سے کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے کہ جو نکاح کو حرام قرار دیتا ہو ایسے بہت سارے سباب ہو سکتے ہیں کوئی رشتہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح نہ ہو رہا ہو اسی طریقے سے مسارت کا معاملہ ہو سکتا ہے دودھ کا رشتہ ہو سکتا ہے تو یہ تین بنیادی اسباب بن سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی خارجی سبب کے طور پر نکاح کرنا جائز نہ ہو اسی طریقے سے حادثہ مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر حاضری سے منع فرمایا لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی اسی طریقے سے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث طیبہ میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ پہلے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن بعد میں قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ احکام کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں اور انہی تبدیلیوں کا نام ہے نسخ یعنی ایک حکم پہلے موجود تھا پھر اس حکم کے مقابلے میں دوسرا حکم آیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا اپنے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ نسخ کے معنی کیا ہیں اور ناسخ و منسوخ کے جو لفظ ہیں ان دونوں الفاظوں میں کیا فرق ہے مفسرین نے نسخ کے لغوی معنی کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کے لفظ نسک کے دو لغوی معنی بیان کیے ہیں پہلا معنی ہے تحویل یا نقل کرنا مثال کے طور پر کتاب کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو اس لیے نسخہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ون بائی ون کتاب لکھی جاتی تھی یعنی پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے ایک کتاب میں جو مواد موجود ہے کوئی کاتب اپنی محنت کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے اسے دوسرے دفتر یا دوسرے کتاب میں آ, منتقل کرتا تھا اور اس منتقل کرنے ہی کو چونکہ تحویل بھی کہتے ہیں اسی لیے اس کو نس سے نکلا ہوا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا اور نسخہ کہا جانے لگا کہ ابھی کتاب کا نسخہ ہے یہ کتاب کا نسخہ ہے یعنی کتاب کی کاپی ہے تو نس کا ایک معنی ہے تحویل مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس معنی کے اعتبار سے جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پس منظر میں یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید فقان حمید پورا کا پورا منتقل ہوا ہے پہلے لوہے محفوظ پر نازل ہوا اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا تو پورا ہی قرآن جو ہے وہ منتقل ہوا ہے تو نسخ کا یہ معنی یہاں مراد نہیں لیں گے ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ماض اللہ پورا ہی قرآن منسوخ ہے نس کا ایک دوسرا معنی ہے جس کا مانا ہے رفع یعنی اٹھا لینا یعنی ایک حکم پہلے موجود ہو پھر دوسرا حکم آ جائے تو اسے رفع کہتے ہیں رف حکم مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر یہی دوسرا حکم مراد ہے اور جو پہلا حکم ہوتا ہے اسے منسوخ حکم کہتے ہیں اور جو دوسرا حکم ہوتا ہے اسے ناسک کہتے ہیں یعنی جو منسوخ حکم ہوتا ہے وہ سابقہ ہوتا ہے اور جو ناسخ حکم ہوتا ہے وہ جدید ہوتا ہے وہ بعد کا ہوتا ہے یہیں سے قرآن سمجھنے کے لیے جو نزول قرآن کی اہمیت ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نزول قرآن کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کسی آیت کو ناسخ یا منسوخ قرار دینا ممکن ہوتا ہے یہ آیتم بارکا جو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہے اس میں اللہ تبارک وطار شاد فرماتا ہے من آیت ان اونسا کہ کسی آیت کو جب ہم منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں ذہنوں سے وہ ماہ ہو جائے لوگ بھول جائیں کہ کوئی آیت بھی نازل ہوئی تھی اگر ایسا دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ درپیش آئے تو پھر نہ طبی خی رن تو پھر اس سے بہتر جو ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے او مثلیحا یا اس کے مثل عطا فرماتا ہے یعنی آیت جو ہے ساری ہی افضل ہیں ساری ہی جو ہیں وہ مکرم ہے معزم ہیں کلام الہی پر مشتمل ہوتی ہیں آیات یہاں پر بہتر کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک حکم تھا اس حکم کے اندر ثواب تھا لیکن جب دوسرا حکم آیا تو اس حکم میں پہلے حکم کے مقابلے میں مشقت زیادہ رکھی گئی مشقت زیادہ رکھی گئی تو ثواب بھی زیادہ رکھا گیا تو ثواب کا زیادہ پایا جانا بندے کے لیے بہتری کا سبب بنتا ہے اس لیے جو دوسرا حکم ہے وہ پہلے سے بہتر کہلایا بعضوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا حکم ثواب کے تعلق سے یا مشقت کے تعلق سے پہلے ہی حکم کے مساوی ہوتا ہے ارشاد فرمایا گیا علمتا تمہیں معلوم نہیں خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اس نے چاہا پہلے ایک حکم بیان کرے اس نے بیان کر دیا پھر اس نے چاہا کہ دوسرا حکم اپنے بندوں کو دیا جائے اس نے دوسرا بیان کر دیا اللہ تبارک وطالعہ اس طرح کرنے پر قادر ہے اور یہ تمبی اس لیے بیان کی گئی کہ کوئی اعتراض نہ کرے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں ہو گیا جناب لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ یہ خیالات آ رہے تھے خاص طور پر کفار کے ذہنوں میں اور خاص بالخصوص یہود کے ذہنوں میں اس لیے بطور خاص اس حصے کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے میرے محترم پر پیارے فائن بھائیوں اور مدرچرے کے ناظرین جب مختلف آکام نازل ہوتے رہے مثال کے طور پر تحویل قبلہ تھا پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو کفار نے اور یہود نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا ہے جناب پہلے ایک حکم ہوتا ہے پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و نے یہ آیت وارکا نازل فرمائی اور اس آیت وارکا میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ یہ جو نظام ہے یہ جو معاملہ ہے یہ جو اسلوب ہے یہ معاملہ تعجب کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اللہ تبارک و جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے ایسا بھی ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہے لہذا اس معاملے میں تعجب سے کام نہ لیا جائے اس معاملے میں حیرانگی سے کام نہ لیا جائے اس معاملے میں اعتراض سے کام نہ لیا جائے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ حسرات وسلام پر اس طرح نہ کیا جائے کہ یہ اپنی طرف سے مختلف آکام بیان کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ بیان کرتے ہیں اور کبھی کچھ بیان کرتے ہیں یہ سب اس طرح کی باتیں غلط ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا حکم نازل فرماتا ہے میں محترم اور پیارے سے بھائیوں اور بندی چین کے ناظرین قرآن مجید فقان حمید کی تعلیمات دینے کے لیے قرآن پاک کی آیات کوڈ کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھے کہ جن میں موجود احکام یا آیات منسوخ ہو گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ان کو اپنے پیش نظر نہیں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسے احکام کی ترویج کر رہا ہوگا ایسے احکام کی تاکید کر رہا ہوگا کہ جن کا حکم اٹھا لیا گیا ہے جن پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے تو جن پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے کوئی اگر جانتا ہی نہیں کہ ان میں موجود حکم اٹھا لیا گیا ہے ان میں موجود حکم جو ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور وہ ان احکام کو کوڈ کرتا رہے عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہے تاکید کرتا رہے تو وہ پھر گمراہی کا شکار ہوگا تو اسی لیے قرآن مجید فقان حمید کی تعلیم کے تعلق سے تفصیر کے تعلق سے توضیح کے تعلق سے علماء کا جو کردار ہے مفسرین کا جو کردار ہے اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید سقان حمید کو کوئی خود پڑھنا شروع کر دے اور صرف ترجمے پر انحصار کرنا شروع کر دے اس کی تفصیل میں نہ جائے تفسیر کا نہ پتا ہو پس منظر کا نہ پتا ہو تو پھر خطا اٹھانے کا احتمال کبھی رہتا ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی ایک یا دو آیات تھوڑی ہیں بہت ساری آیات ہیں تو قرآن مجید سقان حمید سمجھنے کے لیے ہمیں بلا شبہ علماء کی ضرورت ہے معتبر تفاثیر کی ضرورت ہے معتبر کتب کی ضرورت ہے اور یہی وجہ رہی ہے کہ ہر دور کے اندر علماء نے عوام کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف نوعیتوں پر مشتمل مختلف کیفیتوں پر مشتمل کتب تفاصر لکھی ہیں بعض کتب ایسی ہیں کہ جس میں صرف لوگ بھی بیان ہوتے ہیں بعض کو تو ایسی ہیں جس میں مختصر حاشیہ ہوتا ہے بعض کتب ویسی ہیں جس میں شرح اور بست کے ساتھ تفسیر موجود ہوتی ہے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے پیش نظر رکھا جائے تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید فقان حمید میں اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ بیان کیا گیا کہ جب ایک حکم منسوخ ہوتا ہے تو پھر دو صورت حال ہے یا تو دوسرا حکم اس سے بہتر آئے گا یا دوسرا حکم اس کے مساوے آئے گا اس بہتر اور مساوے کی کیا تفصیل ہے اس کے تعلق سے علماء نے تین اقسام بیان کی ہیں ایک قسم یہ ہے یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ پہلا حکم مشکل تھا لیکن دوسرا حکم آسان نازل ہوا تو اس کی جو آسانی ہے بلا شبہ مشقت اس میں کم ہے تو اس آسانی کے اعتبار سے وہ بہتر ہے بعض اوقات اس اعتبار سے بہتر ہوگا کہ دشواری ہے اور دشواری میں ثواب زیادہ ہے اس تعلق سے بہتر ہوگا تو علماء لکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ پہلا حکم جو ہے وہ مشکل تھا دوسرا آسان ہے جس طرح کہ عورت کی عدت کا معاملہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایک سال اسے عدت میں بیٹھنے کا حکم تھا لیکن جب دوسری آیت مبارکہ کا نازل ہوئی تو چار ماہ دس دن عدت میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا اس بیوہ کو جو حاملہ نہ ہو اور عدت جو ہے وہ وفات کی عدت ہو دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مشکل حکم سے آسان حکم کا نسخ یعنی پہلے ایک حکم ایسا تھا جو مشکل تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ آسان آ گیا مگر مشکل میں جو ہے وہ ثواب زیادہ ہو تو ثواب زیادہ ہونے کے ادبار سے جو ہے وہ حکم بہتر ہو تو بہتر ہونے کے دو زاویے ہیں تیسری صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم اور دوسرا حکم مشقت میں اور ثواب میں برابر ہو تحویل قبلہ اس کی ایک مثال ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھنا اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھنا ان دونوں میں جو مشقت ہے وہ مساوی ہے اور جو ثواب ہے وہ بھی مساوی ہے یعنی جو پہلے ثواب ملتا تھا وہ بھی اتنا ہی تھا اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے حکم دیا گیا تب بھی ثواب میں کوئی فرق نہیں آیا یہ الگ بات ہے کہ اب خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز ہوگی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا یہاں پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے یا یوں کہیے مسلمان تو اعتراض نہیں کرتا قرآن پاک پر مسلمان تو سوال پوچھتا ہے اپنی اپنے ذہن میں آنے والے وسوسے پر یا خیالات پر سوال کر کے تفہیمی انداز میں رہنمائی چاہتا ہے اعتراض تو غیر کیا کرتے ہیں اعتراض تو قرآن پر غیر مسلم کیا کرتے ہیں تو اس تعلق سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تبدیل علی کریمات اللہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی فرمایا اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی لیکن جب آقام بدل رہے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں باتوں میں تضاد ہے علماء نے لکھا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اس لیے کہ نسک کا جو معنی ہے منسوخیت کا جو مانا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب یہ پتا چل جائے گا کہ نسک کسے کہتے ہیں تو یہ جو اشکال یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا تھا یہ بھی دور ہو جائے گا علماء نے لکھا کہ نسک نام ہے اس مدت کو ظاہر کرنے کا جو پچھلے حکم سے متعلق تھی یعنی بیان مدت حکم کو نس کہتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ایک حکم ایک مدت کے لیے بیان کیا تھا اور یہ بات اللہ تبارک وطالعہ کے علم میں تھی کہ یہ جو حکم ہے بندوں کو اس پر عمل کرنا اتنے وقت تک کے لیے ہے یہ پہلے سے معلوم تھا پہلے سے یہ طے تھا اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا پہلا وہ اس اعتبار سے دیا کہ بندے اس حکم پر اتنے عرصے تک عمل کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دینا تھا تو جب وہ موقع آیا تو دوسرا حکم دے دیا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی حکم محدود وقت کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت میں یہ کیا جائے گا پھر جب دوسرا وقت آتا ہے تو دوسری بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اس وقت میں یہ کیا جائے گا تو ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ اس معاملے کو دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جب درست زاویے سے دیکھیں گے حقیقت پر مشتمل زاویے سے دیکھیں گے تو یہ جو اشکال اور سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اس کا تشفی بخش جواب ہمارے ذہنوں میں اتر جائے گا محترم اور پیارے میں بھائی اور چاہیں گے ناظرین آئیے چلتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف چوتھے نقطے میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہان حمید کی آیات کے اندر مختلف اعتبار سے نسق ہوتا رہا یعنی آم میں تبدیلی آتی رہی پہلے ایک حکم بیان کیا پھر دوسرا حکم بیان ہوا تو جو قرآن پاک کی آیات کے تعلق سے نسخ واقع ہوا اس کی کتنی قسمیں ہیں علماء نے اس کی تین اقسام بیان کی ہیں ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ آیت مبارکہ کی تلاوت تو باقی ہو یعنی وہ آیت قرآن کے جز کے طور پر برقرار ہو اس کی تلاوت کی جاتی ہو لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو کوئی اور آیت جو ہے اس میں موجود جو حکم ہے اس کو منسوخ کر دے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آیت تو باقی ہو آیت کی تلاوت کی جاتی ہو لیکن اس میں موجود حکم منسوخ ہو جائے دوسری صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آیت کی تلاوت اور حکم دونوں بھلا دیے جائیں جی ہاں بہت ساری روایات کے اندر صحابہ اکرام علیہ مرضوان سے اس طرح کے مضامین منکل ہوئے کہ انہیں آیات یاد ہوتی تھی سورتوں کا حصہ یاد ہوتا تھا لیکن جب وہ صبح کو اٹھتے تھے تو بھلا دیے جاتے تھے بھول جاتے تھے جو کچھ انہیں ان آیتوں کے تعلق سے یاد ہوتا تھا اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں مان سخ جو ہم منسوخ کر دیں من آیتن کسی آیت سے اون سا یا پھر ہم بھلا دیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آیت ہی بھلا دی جاتی تھی اور بعض آیتوں کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ یہ بہت طویل ہوا کرتی تھی لیکن اللہ تعالی نے وہ جب بھلا دی تو پھر صحابہ اکرام علی مردوان ایک دوسرے سے تسکرا کیا کرتے تھے ان باتوں کا اور کچھ کچھ جو انہیں یاد ہوتا تھا کہ ہمارا کہ یہ آئے تو طویل ہوا کرتی تھی یہ آئے تو بڑی ہوا کرتی تھی فلا یا یہ سورت جو ہے وہ سورت تو طویل ہوا کرتی تھی اور فلا سورت کے برابر ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں اس کا جو حصہ بھلانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بندوں کو بلا دیا گیا تو دوسری قسم وہ بنی کہ جہاں آیت اور اس کا حکم ذہنوں سے مٹا دیا گیا ہو بندے اسے بھول جائیں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کے پیش نظر یہ معاملہ ہوتا ہے تیسری صورت وہ ہے کہ آیت تو ایسی ہو جس کی تلاوت منسوخ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو کلام رہے گا لیکن اس میں جو حکم تھا اس پر عمل کرنا تو جائز ہو لیکن اس کی جو تلاوت ہے وہ منسوخ کر دی جائے جیسا کہ آیت رجم کے تعلق سے تفصیل علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ حکم اس کا برقرار ہے لیکن اس کی جو تلاوت کرنا ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے تو نسخ کی قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کے تعلق سے کہ تین بنیادی اقسام علماء نے بیان کی ہیں یہاں پر بھی ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آیت موجود ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تو پھر آیت کیوں موجود رکھی گئی زیادہ تر جو نسخ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ آیت موجود ہے لیکن آیت, آیت کی تلاوت بھی کی جاتی ہے البتہ اس, پر اس میں جو حکم بیان ہوا اس میں جو حکم عطا کیا گیا تھا اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے بندوں پر دو فضل عطا فرمائے ایک فضل یہ عطا کیا کہ ایک حکم عطا فرمایا اس حکم پر بندے اطاعت کریں اور ثواب حاصل کریں دوسرا فضل اللہ تبارک و نے یہ کیا اپنے بندوں پر کہ کلام الہی کی تلاوت کی توفیق بخشی اس آیت کی تلاوت کر کے بندے ثواب کمائیں لیکن جب اللہ تبارک و نے آیت میں موجود حکم کو دوسری آیت سے منسوخ کر دیا اس کی جگہ دوسرا حکم بیان کر دیا اس کے باوجود جو ایک فضل تھا اس آیت کی تلاوت کرنے کی جو سعادت تھی وہ اللہ تبارک و نے برقرار رکھی اور اپنے بندوں کو اس فضل سے محروم نہیں کیا یہ وہ وجہ ہے کہ جو سامنے آتی ہے کہ آیت باقی ہے حکم باقی نہیں ہے آیت باقی رہنے کی جو حکمت ہے وہ ایک یہ ہو سکتی ہے دوسری حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ان آیات کو باقی رکھنے کا مقصد یہ ہو کہ بندوں کو پتہ چلے کہ احکام اس طریقے سے نازل ہوئے احکام تدریجن نازل ہوئے کچھ احکام وہ تھے جو پہلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور رہے احکام اور ان کا اسلوب باقی رکھنے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے یہ آیات باقی رکھی گئیں محترم پیرس ہیں بھائی اور منے چین کے ناظرین آج کا سلسلہ احکام قرآن کا سلسلہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں منسوخ آیات کے تعلق سے گفتگو ناسخ آیات کے تعلق سے گفتگو یقینی طور پر تھوڑا سا مشکل موضوع ہے اور مشکل موضوع اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کے علوم میں سے جو ایک علم ہے بہت سارے ایسے علوم ہیں درجنوں ایسے علوم ہیں کہ جن کو سیکھ کر قرآن فہمی حاصل کی جاتی ہے خیر سارے ہی علوم کا سیکھنا تو مفسر کے لیے ضروری ہے اور اس شخص کے لیے ضروری ہے جو قرآن کی تفسیر کرے یا قرآن کی تدریس کرے یا قرآن کو سمجھائے لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری ہے اور ناصق اور منسوخ ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس کا تعارف ہونا جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہونا عوام کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات شامل رہے ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہو کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس حوالے سے دو اقسام پر مشتمل ہے تو آئیے اس حوالے سے ایک اور تقسیم میں عرض کرتا ہوں امید ہے اس کا جاننا بھی آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور قرآن کریم کے تعلق سے مزید فہم اور تدبر پیدا کرے گا وہ تقسیم یہ ہے کہ جو نسخ ہے منسوخ ہونا ہے اس کی علماء نے چار اقسام مزید بیان کی ہیں یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے جیسے لکم دینکم کی جو آیت ہے وہ آیات کتال سے منسوخ ہے اسی طریقے سے ایک سال کی عدت والے جو آیت ہے وہ چار مہینے دس دن والے جو آیت ہے اس سے منسوخ ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم کسی حدیث میں ہوتا ہے اور وہ دوسری حدیث سے منسوخ ہوتا ہے جیسا کہ آپ بخاری شریف پڑھیں شریف پڑھیں ستہ پڑھیں بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقبیر تحریمہ کے علاوہ بھی نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے اب رفع یا جو ہے چونکہ آپ علیہ سات السلام نے کیا ہے کیا ہے تو اس کا تذکرہ موجود ہے اس کے ذکر سے اس کے ثبوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ جو حکم ہے دوسری احادیث سے ہمیں منسوخ نظر آتا ہے جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا کہ نبی اکرم علیہ ساط وال سوائے تقبیر تحریمہ کے کسی بھی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور بھی کچھ ایسی روایتیں ہیں جن میں سراہن یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو عمل تھا پیارے آکا علی السلام کیا کرتے تھے لیکن بعد میں آپ علیہسرات السلام نے یہ عمل ترک فرما دیا گویا کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا اگر کہ یہ جو حکم ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے درمیان جس کے حوالے سے علماء میں اختلاف یعنی اناف اور شفاف اختلاف رکھتے ہیں لیکن جو اناف کا موقف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے تو دوسری قسم کی وہ روایتیں ہیں یا وہ مسائل ہیں کہ حکم بیان ہوا حدیث میں اور جو منسوخ کیا گیا وہ بھی حدیث میں کیا گیا اس کی دوسری مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قبروں پر جانے کی جو ممانعت تھی وہ حدیث میں بیان کی گئی تھی اور جو اجازت ہے وہ بھی حدیث پاک میں دی گئی اسی طریقے سے جو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی موانت تھی وہ حدیث پاک میں بیان کی گئی تھی اور جو اجازت ہے وہ بھی حدیث پاک میں ہی بیان کی گئی تیسری آ, قسم وہ ہے کہ کوئی حکم کسی آیت مبارکہ میں بیان ہو لیکن اس حکم کا جو نسخ ہے وہ حدیث پاک سے ہو آپ حیران ہو رہے ہوں گے حدیث پاک سے کیسے ہو سکتا ہے میں عرض کر چکا کہ وہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے دوسری وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے جو آکام بیان کیے اس کی بنیاد بھی وہی ہی ہوا کرتی تھی یہ جو فرق آیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے یہ حدیث مشہور ہے یہ حدیث خبر واحد ہے فلاں درجے کی ہے فلاں درجے کی ہے فلاں درجے کی ہے یہ مختلف درجے جو بنے ہیں یہ صنعت کے اعتبار سے بنے ہیں یعنی یہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کتنے لوگوں نے پہنچایا ہے کتنوں سے مروی ہے اس کے تعلق سے یوں تقسیم مندی بنی ہے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا چند اقسام کا تذکرہ میں نے کیا لیکن جب نبی اکرم علیہ صاحب السلام حیات تھے آپ جو فرماتے تھے اس کے لیے کس صنعت کی ضرورت تھی اس کے لیے تو کسی صنعت کی ضرورت نہیں ہے آپ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ احکام کا منسوخ ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ ہی خاص تھا اس کے بعد احکام میں منسوخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی ہاں جب قرآن اترتا رہا قرآن جتنے عرصے میں نازل ہوا مختلف مراحل آتے رہے مختلف دور آتے رہے اور اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کو مختلف احکام دیتا رہا لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا قرآن جو ہے اس کا نزول پائے تکمیل کو پہنچا شریعت مکمل ہو گئی تو اب جو ہے وہ نس کی گنجائش باقی نہ رہی تو جس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے آ, کسی حکم کے منسوخ ہونے کی اسے اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے علماء نے ایک چوتھی قسم میں بیان کی ہے کہ حکم ایسا ہو جو بیان کیا گیا ہو حدیث میں لیکن منسوخ ہو قرانی آیت کے ذریعے جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے اب استقبال قبلہ شرط ہے اور اس استقبال قبلہ کا جو حکم ہے یعنی بیت المقدس کی طرف جو نماز ہوا کرتی تھی اس کا حکم قرآن مجید فقان حمید میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہم نہیں دیکھتے کہ کسی آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان کیا گیا ہو علماء نے لکھا کہ یہ حکم حدیث پاک میں بیان کیا گیا تھا اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اس حکم کو قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے منسوخ کیا فولی وجہ کا شطر المسد الحرام کے اپنا رخ کیجئے مسجد حرام کی طرف یعنی خان کعبہ کی طرف تو میرے محترم اور پیارے پیرف نے اور منسوخ ہونے کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھ میں جو مضمون بیان ہوا اس کی تشریح توضیع اور اس کو بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کئی اعتبار سے ناسک و منسوخ کے حوالے سے گفتگو کی ہے ہمارے سلسلے کے اندر ہم ایک سیگمنٹ یہ بھی لے کر آتے ہیں کہ جو حکم قرآن پاک نے بیان کیا اس میں آخر حکمت کیا ہے تو ہم اپنے طور پر ان حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو آج موضوع ہم نے شامل رکھا آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا حکمت ہو سکتی ہے محترم پیرس میں بھائیوں اور مدعے کے ناظرین منسوخ آیت ہو یا ناسخ آیت ہو دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا رہا اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے پہلے تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جو نسخ ہے اس کی دو جہتیں ہیں ایک نسق وہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک امت کو ایک احکام دیے گئے دوسری امت کو وہ احکام نہیں دیے گئے حضرت اعظم علا نبی والی سات وسلام کی امت کے لیے جو احکام تھے وہ بعد والوں کے لیے نہیں رہے حضرت نوح علا نبی والی سات وسلام کے تعلق سے مفصر نے یہ لکھا کہ ان کی امت کے لیے جو بھی چوپائے ہیں سارے کے سارے حلال تھے لیکن حضرت مسا علا نبی والی سات والسلام کی جو امت تھی ان کے لیے ایسا معاملہ نہیں تھا ہفتے کے دن جن کاموں کے کرنے سے حضرت موسا علیہ نبی علیہ السلام کی امت کو منع کیا گیا اس سے پہلے یہ کام دیگر لوگوں کے لیے منع نہیں تھے تو اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو ایک امت کے لیے تو جائز ہوا کرتے تھے اللہ تبارک وطالعہ اس امت کے لوگوں کو کسی چیز سے روکتا تھا یا کسی چیز سے منع کرتا تھا لیکن جو دیگر امتیں ہوتی تھیں جو دیگر انبیاء علی مساط والسلام پر شریعت نازل ہوا کرتی تھی اس میں مختلف اقسام کے آکام بیان ہوتے تو یہ ایک سنت الہیہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرتا رہا اللہ تبارک و تعالی اس انداز پر حکم بیان کرتا رہا ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا اور یہودیوں کا جو اعتراض تھا اس اعتراض کو بھی یہی کہہ کر رد کیا گیا تم اپنے سے پہلی شریعتوں کا بھی ذکر کرتے ہو تو جو تم پر آ حرام ہوئے کیا تم سے پہلے شریعتوں پر بھی حرام تھے تو شریعتوں کی شریعتوں کی تبدیلی انبیاء پر جو مختلف شریعتیں نازل ہوتی رہیں یہ جو تسلسل ہے یہ بھی ہمیں ناسخ و منسوخ کے تعلق سے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے ناسخ و منسوخ کے تعلق سے جو دوسری جہت ہے وہ جہد ہے قرآن کریم فرقان حمید کے تعلق سے جی ہاں قرآن مجید فرقان حمید یقینی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اب ذہن میں بات آتی ہے تو آخر پھر کیا ایسی حکمتیں ہیں کہ ایک ہی امت ہے لیکن احکام مختلف مراحل پر مشتمل ہیں بعض اوقات ایک حکم کسی اور نوعیت پر بیان ہوا پھر وہی حکم کسی اور نوعیت پر بیان ہوا تو دیکھیے اس میں علماء نے جو ایک بڑا ہی حقیمانہ نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی طبیعتیں ہیں ان کو بھی مد رکھنا ہوگا کہ انسانی جو طبیعتیں ہیں یہ طبیعتیں نازک ہیں یہ طبیعتیں ضعیف ہیں کمزور ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجن بعض آقام بیان کرتا رہا جیسے شراب کے تعلق سے بیان ہوا ربا کے تعلق سے بیان ہوا عبادات کے تعلق سے بیان ہوا کہ نماز ایک وقت تھا فرض نہیں تھی پھر ایک وقت آیا کہ فرض ہوئی اسی طریقے سے روزے کے تعلق سے بھی کچھ آکام ایسے ہیں کہ جو پہلے اس کی نوعیت کچھ چھوڑ تھی بعد میں اس کی نوعیت کچھ اور چونکہ انسان کی طبیعتیں نازک ہیں ضعیف ہیں اور انسان کی جو فہم ہے یہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ مشکل سے آسان کی طرف آیا جائے بلکہ بہت سارے احکام کے اندر آسانی سے مشکل کی طرف گئے ہیں جیسا کہ پہلے جہاد فرض نہیں تھا پھر جہاد فرض ہوا تو زیادہ تر یہی اسلوب رہا کہ پہلے ایک چیز فرض نہیں تھی وہ بعد میں فرض کی گئی جب فرض نہیں تھی تب بھی تو ایک حکم تھا کہ ایک کام فرض نہیں ہے اور جب وہ معاملہ فرض ہوا لازم ہوا واجب ہوا تب بھی ایک حکم آیا کہ جس میں اس کا لازم ہونا بتایا گیا تو اس طرح کے جو معاملات رہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ تھے ان کے کمزور ہونے کے باعث ان کے ناتمہ ہونے کے باعث یہ اسلوب اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہی اصل میں جو ہے وہ حکم بیان کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہی کی ہم اطاعت کرتے ہیں اور اسی کے کہے سے اس کے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی کی کہے سے اہل علم کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی مختلف احکام دے کر اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے کہ میرے بندے جو ہے اس حوالے سے کیا کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں ہزارہ نکات ہو سکتے ہیں جن کو حسب علم حسب حکمت حسب شر صدر علماء بیان کرتے چلے آئے اور بیان کرتے رہیں گے خلاصہ کلام آج کے سلسلے میں ان الفاظوں پر کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ گفتگو کی ہے اس کا تعلق تھا قرآن کریم فرقان حمید کے علوم میں سے ایک علم قرآن کریم فرقان حمید کے سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز ہے آیات کے ناسی کو منسوخ ہونے کو اپنے سامنے رکھنا اور ان آیات کا پتہ ہونا ان احکام کے بارے میں معلوم ہونا اور ان آیات کی جو خبر ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھ میں بیان کی ہے اور جو قرآن کریم فرقان حمید کی بکھری ہوئی آیات ہیں جو مختلف مقامات پر جو آیات موجود ہیں وہاں علماء کی رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں یہ جو آیت ہے یہ فلاں آیت کی ناسک ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں اللہ تبارک و سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو کشادہ فرمائے شرح صدر عطا فرمائے ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے ہمارے اذہان کو مزید اللہ تبارک و کھول دے قرآن پاک کا سیکھنا سمجھنا عمل کرنا ہم پر آسان فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم